لا لمن بلکہ اس شخص کو نصیحت دینے کے لیے نازل کیا ہے جو خوف رکھتا ہے من من خلق الارض یہ اس ذات کا اتارا ہوا ہے جس نے زمین اور اونچے اونچے آسمان بنائے الرحمن یعنی خدا رحمان جس نے عرش پر قرار پکڑا لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تحت الثَّرَا جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور جو کچھ ان دونوں کی بیچ میں ہے اور جو کچھ زمین کی متی کے نیچے ہے سب اسی کا ہے و وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَا اور اگر تم پکار کر بات کہو تو وہ تو چھپے بھید اور نہایت پوشیدہ بات تک کو جانتا ہے اللہ لا الا وہ معبود برحق ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اس کے سب نام اچھے ہیں حدیث اور کیا تمہیں موسا کے حال کی خبر ملی ہے انلی آتی کمہ بے قبص اج ناری ہدا جب انہوں نے آگ دیکھی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 میں تو تمہارا پروردگار ہوں تو اپنی جوتیاں اتار دو تم یہاں پاک میدان یعنی میں ہو وہ انوختہ اور میں نے تم کو انتخاب کر لیا ہے تو جو حکم دیا جائے اسے سنو اننی ان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 ان اخرى اور اپنا ہاتھ اپنی بغل سے لگا لو وہ کسی عیب و بیماری کے بغیر سفید چمکتا دمکتا نکلے گا یہ دوسری نشانی ہے تاکہ ہم تمہیں اپنے نشانات عظیم دکھائیں اذهب الى فرعون تم فرعون کے پاس جاؤ کہ وہ سرکش ہو رہا ہے قال کہا میرے پروردگار اس کام کے لیے میرا سینہ کھول دے لی اور میرا کام آسان کر دے وحل القتم ملی سانی اور میری زبان کی گراہ کھول دے یف کو تاکہ وہ میری بات سمجھ لیں لے وجا من اور میرے گھر والوں میں سے ایک کو میرا وزیر یعنی مددگار مقرر فرما خوش دزری یعنی میرے بھائی ہارون کو اس سے میری قوت کو مضبوط کر وہ اشرق امری اور اسے میرے کام میں شریک کر کا کثیرو تاکہ ہم تیری بہت سی تصویر کریں وہ نکاو اور تجھے کسرت سے یاد کریں کا کب تو ہم کو ہر حال میں دیکھ رہا ہے کال قد اوتی تسلقیا موسا فرمایا موسا تمہاری دعا قبول کی گئی وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ اُخْرَا اور ہم نے تم پر ایک بار اور بھی احسان کیا تھا مایوہ جب ہم نے تمہاری والدہ کو الہام کیا تھا جو تمہیں بتایا جاتا ہے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 اور تم نے ایک شخص کو مار ڈالا تو ہم نے تم کو غم سے مخلصی دی اور ہم نے تمہاری کئی بار آزمائش کی پھر تم کئی سال اہل مدین میں ٹھہرے رہے پھر ایموسا تم قابلیت اور رسالت کے اندازے پر آ پہنچے اور میں نے تم کو اپنے کام کے لیے بنایا ہے انت آیاتی ولا في تو تم اور تمہارا بھائی دونوں ہماری نشانیاں لے کر جاؤ اور میری یاد میں سستی نہ کرنا ادھبا دونوں فراؤن کے پاس جاؤ وہ سرکش ہو رہا ہے اور اس نرمی سے بات کرنا شاید وہ غور کرے یا ڈر جائے کو خوف یفال او دونوں کہنے لگے کہ ہمارے پروردگار ہمیں خوف ہے کہ ہم پر تعدی کرنے لگے یا زیادہ سرکش ہو جائے انسما خدا نے فرمایا کہ ڈرو مت میں تمہارے ساتھ ہوں اور سنتا اور دیکھتا ہوں فتی فکولا انبی کا سلمان خود جی نہ کبھی آتی اب سلام تبا الخدا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 ہماری طرف یہ وہی آئی ہے کہ جو جھٹلائے اور منہ پھیرے اس کے لیے عذاب تیار ہے کمایا موسا غرض موسا اور ہارون فرون کے پاس گئے اس نے کہا کہ موسا تمہارا پروردگار کون ہے اعطا كل شيء خلقه ثم هدا کہا کہ ہمارا پروردگار وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی شکل و صورت بخشی پھر راحت دکھائی اول فم کہا تو پہلی جماعتوں کا کیا حال اول في کتاب لا يضل ربی ولا ينسا کہا کہ ان کا علم میرے پروردگار کو ہے جو کتاب میں لکھا ہوا ہے میرا پر نہ چوکتا ہے نہ بھولتا ہے جعل لکم الارض وسلک لکم فيها سبلا وأنزل من السَّمَاءِ مَاءً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 نف آیا تب بھی کھاؤ اور اپنے چار پاؤں کو بھی چراؤ بے شک ان باتوں میں عقل والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں منہا خلا کو منہا نم تنخو اسی زمین سے ہم نے تم کو پیدا کیا اور اسی میں تمہیں لوٹائیں گے اور اسی سے دوسری دفعہ نکالیں گے کلا اور ہم نے فراؤن کو اپنی سب نشانیاں دکھائی مگر وہ تقسیب اور انکار ہی کرتا رہا فری جنا سکھری قیا موسا کہنے لگا کہ موسا کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ اپنے جادو کے زور سے ہمیں ہمارے ملک سے نکال دو فلنگ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 اور نہ تم اور یہ مقابلہ ایک ہموار میدان میں ہوگا قال يوم وأن يحشر الناس ضحا موسا نے کہا کہ آپ کے لیے یوم زینت کا وعدہ ہے اور یہ کہ لوگ اس دن چاشت کے وقت اکٹھے ہو جائیں فتح تو لوٹ گیا اور اپنے سامان جمع کر کے پھر آیا قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيصحقكم بعذابه وقد خاب من افترا موسى نے ان جادوگروں سے کہا کہ ہائے تمہاری کمبختگی خدا پر جھوٹے افترا نہ کرو کہ وہ تمہیں عذاب سے فنا کردے گا اور جس نے افترا کیا وہ ناموراد رہا فتنازع امرهم بین و اصون تو وہ بہ اپنے معاملے میں جھگڑنے اور چپکے چپکے سرگوشی کرنے لگے انہ دانی لسا خیوانی دانی اکمر ویبا بیکوری کتی کم اللہ کہنے لگے یہ دونوں جادوگر ہیں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 موسا ام تلقیہ و امن القا بولے کہ موسا یا تو تم اپنی چیز ڈالو یا ہم اپنی چیزیں پہلے ڈالتے ہیں کولب القوف موسا نے کہا نہیں تم ہی ڈالو جب انہوں نے چیزیں ڈالی تو نہ ان کی رسیاں اور لاٹیاں موسا کے خیال میں ایسی آنے لگیں کہ وہ میدان میں ادھر ادھر دوڑ رہی ہیں فی نفسی موسا اس وقت موسا نے اپنے دل میں خوف معلوم کیا کل کا ہم نے کہا خوف نہ کرو بلا شبا تم ہی غالب ہو وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا اِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِر وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ اور جو چیز یعنی لاتھی تمہارے داہنے ہاتھ میں ہے اسے ڈال دو کہ جو کچھ انہوں نے بنایا ہے اس کو نگل جائے گی جو کچھ انہوں نے بنایا ہے یہ تو جادوگروں کے ہتھکنجے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 إِنَّهُ لَكَبِيرٌ مُّذَنِّبُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَا أُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَا أُصَلِّبَنَّكُمْ وَلَا أُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَا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 لیغفر لنا خطایانا وما اکرحتنا علیہ من السحر واللہ خیر وابقا ہم اپنے پروردگار پر ایمان لے آئے تاکہ وہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے اور اسے بھی جو آپ نے ہم سے زبردستی جادو کر آیا اور خدا بہتر اور باقی رہنے والا ہے انہو من یأتی ربہو مجرماً لم جو شخص کے کے پاس ہو کر نہ گا نہ جی گا ملحفلہ اور جو اس کے روبرو ایماندار ہو کر آئے گا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 پھر تم کو نہ تو فرعون کے آپ پکڑنے کا خوف ہوگا اور نہ غرق ہونے کا در فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ پھر فرعون نے اپنے لشکر کے ساتھ ان کا تعقب کیا تو دریا کی موجوں نے ان پر چڑھ کر انہیں ڈھانک لیا یعنی جب دیا وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَذَا اور فراون نے اپنی قوم کو گمراہ کر دیا اور سیدھے رستے پر نہ ڈالا یا بنی اسکورنا اے یعقوب ہم نے تم کو تمہارے دشمن سے نجات دی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 عجلك عن قومك يا اور اے موسی تم نے اپنی قوم سے آگے چلے آنے میں کیوں جلدی کی اولہم اولاء علی اثر وعجلت الیک رب لترضا کہا وہ میرے پیچھے آ رہے ہیں اور اے میرے پروردگار میں نے تیری طرف آنے کی جلدی اس لیے کی کہ تو خوش ہو۔ قال فاننا قد فتنا قوم کمیوس مری فرمایا کہ ہم نے تمہاری قوم کو تمہارے بعد آزمائش میں ڈال دیا ہے اور سامری نے ان کو دیا ہے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 جسدن خوار فقالو و الہ فنسی تو اس نے ان کے لیے ایک بچڑا بنا دیا یعنی اس کا قالب جس کی آواز گائے کی سی تھی تو لوگ کہنے لگے کہ یہی تمہارا معبود ہے اور یہی موسا کا معبود ہے مگر وہ بھول گئے ہیں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 اللہ تب علی تمری یعنی اس بات سے کہ تم میرے پیچھے چلے آؤ بھلا تم نے میرے حکم کے خلاف کیوں کیا تقول فرقت بين تو ولم کہنے لگے کہ بھائی میری ڈاڑی اور سر کے بالوں کو نہ پکڑی میں تو اس سے ڈرا کہ آپ یہ نہ کہیں کہ تم نے بنی اسرائیل میں تفریقہ ڈال دیا اور میری بات کو ملحوظ نہ رکھا فما خطبك يا سامری پھر سامری سے کہنے لگے کہ سامری تیرا کیا حال ہے میں نے ایسی چیز دیکھی جو اوروں نے نہیں دیکھی تو میں نے فرشتے کے نقش پا سے مٹی کے ایک مٹھی بھر لی پھر اس کو بچڑے کے قالب میں ڈال دیا اور مجھے میرے جی نے اس کام کو اچھا بتایا کالف لك في فیل حیاتیسا تقول لا تفر کل لك موعدا لن حو سلن إلى في اليم فیل مینسف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 الحو یلو یومتی جو شخص اس سے منہ پھیرے گا وہ قیامت کے دن گناہ کا بوجھ اٹھائے گا سلحم یومتی حملہ ایسے لوگ ہمیشہ اس عذاب میں مبتلا رہیں گے اور یہ بوجھ قیامت کے روز ان کے لیے برا ہوگا یوم خفل مینا دل کو جس روز سور پھونکا جائے گا اور ہم گناہگاروں کو اکٹھا کریں گے اور ان کی آنکھیں نیلی نیلی ہوں گی یا تو فتو نم الف تم اللہ تو وہ آپس میں آہستہ آہستہ کہیں گے کہ تم دنیا میں صرف دس ہی دن رہے ہو نحن بما اذ يقول اللا يوما جو باتیں یہ کریں گے ہم خوب جانتے ہیں اس وقت ان میں سب سے اچھی راہ والا یعنی عاقل و ہوش مند کہے گا کہ نہیں بلکہ صرف ایک ہی روز ٹھہرے ہو وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا اور تم سے پہاڑوں کے بارے میں دریافت کرتے ہیں کہ تو کہ خدا ان کو اڑا کر بکھیر دے گا فیب قَاعًا صف اور زمین کو ہموار میدان کر چھوڑے گا لائے جس میں نہ تم کجی اور پستی دیکھو گے نہ ٹیلا اور بلندی یو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 اور وہ اپنے علم سے خدا کے علم پر احاطہ نہیں کر سکتے وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حملوا الغلماء اور اس زندہ و قائم کے روبرو مو نیچے ہو جائیں گے اور جس نے ظلم کا بوجھ اٹھایا وہ نامراد رہا ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن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 اور ہم نے اس کو اسی طرح کا قرآن عربی نازل کیا ہے اور اس میں طرح طرح کے دراوے بیان کر دیئے ہیں تاکہ لوگ پر حیزگار بنیں یا خدا ان کے لیے نصیحت پیدا کر دے فَتَعَالَ اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَن يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُرْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا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 کا اللہ ولا تارو یہاں تم کو یہ آسائش ہے کہ نہ بھوکے رہو نہ ننگے وہ اللہ اور یہ کہ نہ پیاسے رہو اور نہ دھوپ کھاؤ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 اور آدم نے اپنے پروردگار کے حکم کے خلاف کیا تو وہ اپنے مطلوب سے بے راہ ہو گئے ثم ربه فتاب عليه وهدا پھر ان کے پروردگار نے ان کو نوازا تو ان پر مہربانی سے توجہ فرمائی اور سیدھی راہ بتائی جب بابلی باب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 رب اعمى وقد كنت وہ کہے گا کہ میرے پروردگار تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا میں تو دیکھتا بھالتا تھا کال کر آیا تو نا فن سیتا وہ کرالا فرمائے گا کہ ایسا ہی چاہیے تھا تیرے پاس ہماری آیتیں آئیں تو ت نے ان کو بھلا دیا اسی طرح آج ہم تجھ کو بھلا دیں گے مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ أَشَدُ اور جو شخص حد سے نکل جائے اور اپنے پروردگار کی آیتوں پر ایمان نہ لائے ہم اس کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں اور آخرت کا عذاب بہت سخت اور بہت دیر رہنے والا ہے افلم یا دل ہم کم اہلک نا قبل قو نیم شفی مسا کی نیم نفی دال کلا کیا یہ بات ان لوگوں کے لیے مجھے بے ہدایت نہ ہوئی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 اور جزائے اعمال کے لیے ایک میعاد مقرر نہ ہو چکی ہوتی تو نزول عذاب لازم ہو جاتا وہ سب بے ہم دیو اب وہ سب ہم دے اب کا قبلا قلو عشم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 اور رات کی ساعات اولین میں بھی اس کی تسبیح کیا کرو اور دن کی اطراف یعنی دوپہر کے قریب ظہر کے وقت بھی تاکہ تم خوش ہو جاؤ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ اَزْوَاجًا مِّنْهُمْ اب خو اور کئی طرح کے لوگوں کو جو ہم نے دنیا کی زندگی میں آرائش کی چیزوں سے بحرہ مند کیا ہے تاکہ ان کی آزمائش کریں ان پر نگاہ نہ کرنا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 ان کے پاس پہلی کتابوں کی نشانی نہیں آئی و لو ان لکھنا ہوں قبلی ہی لقولوں لقولوں لولا رسولا فنتبع فنتیاتی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 یم سد پوری